اوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفده ونفده ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مصالا ما بعوزتا فما صوقها فاما اللذین آمانو فیعلمون انہو الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ قَفَرُوا فَيَقُولُونَ ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَصَالًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اللہ سبحانه وتعالی نے سورہ بقارا کے آغاز میں اہل تقویٰ کا اور ان کی صفات کا ذکر کیا پھر کفار کا ذکر کیا پھر منافقین کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد منافقین کے دونوں گروہوں کی دو مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی اور پھر تمام سر انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ یہ جو بہی نازل کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہم قسم شک و شب و شبہ سے پاک اور بالا تر ہے اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس کی بنا کے لانے کی کوشش تو کر کے دیکھو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اس میں شک نہ کرو کیونکہ شک کرنا یہ کافروں کا کام ہے اور ان کا ٹکانا جہنم ہے اور ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری دی جنتوں کی باغات کی اور یہ بھی کہ وہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مثالیں بیان کی ہیں منافقین کی ماسال الحم کا لذیذ اوپادا نعرا او کا سید بل منت دو مثالیں اللہ نے دی اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ ہوا سا اور بھی بہت سی مثالیں بیان فرماتے ہیں مکڑی کی مثال اللہ نے دی مکڑی کے جالے کی مثال دی کہ سب سے کمزور ترین گھر جو ہے ان اوہان البویت گھروں میں سے سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اسی طرح مکھی کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جن کو یہ شریک اللہ کے بنائے پھرتے ہیں اگر ان کے آگے سے مکھی کو کھانے کی چیز دے جائے تو یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے ذرا بول مطلوب یہ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثالیں بیان کرتا ہے تو اب یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مکھھی کی مکڑی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی تو یہ احراض کیا لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ, لا مآ اللہ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے مثال بیان کرنے کا مثال دینے کا مقصد ہوتا ہے بات کو آسانی سے سمجھانا مثال سے ذرا بات واضح ہو جاتی ہے آسانی سے جلدی سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ مثال دے دیتا ہے اور مثال اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دے اللہ کو کوئی اس بارے میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی آر نہیں ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا مقصود سمجھانا ہے نا جیسے لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو ویسے سمجھا دیا بروزاً فام ہوتا مچھر کی اللہ تعالیٰ مثال دے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے فما فوکا یا جو اس سے اوپر ہے یعنی مچھر سے بڑی مکھی وغیرہ کی مثال اللہ تعالیٰ دے دے بلکہ اس سے کم تر کی بھی مثال دے دے تو تب بھی اللہ رب العال کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی لو نہ دنیا کافرن شربت ماں اگر اللہ سبحانہ شانہ ہوا سا کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ نہ الگا اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں مچھر سے بھی کم تھا مچھر کے پر کی بھی شانے شریعت کے اندر موجود ہے اور اس میں کوئی عیب اور آر والی بات نہیں تو اللہ الحق میں وبی ہند تو جو اہل ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ احکامات نازل کر رہا ہے یہ برحق حق احکامات ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یقین رکھتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی بناتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ماضا اللہ یہ مثالیں بیان کر کے اللہ کرنا کیا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مثالیں اللہ نے قرآن میں جا جابع بجا بیان کی ہیں مقصد کیا ہے اللہ تعالی کا مثالیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یو دلوبی کثیرہ وہ کثیرہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کثیرہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے وہ دیبی کثیرہ اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے بمایو دلوبی ہی فاطقین اور ان کے ذریعے گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے بمایو دلو اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے فاسقین وغیرہ فاسقوں کو یعنی فاسقوں کے سوا اور کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتا جو اللہ کے باغی نافرمان ہوتے ہیں نافرمانی پر تل جاتے ہیں جب ان کے سامنے یہ مثالیں آتی ہیں تو اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مثال سے بات کو سمجھیں راہ ہدایت اختیار کریں وہ الٹی ان کی گنگا بہتی ہے الٹی چارج کرتے ہیں الٹا ان کا دماغ ہوتا ہے وہ الٹا ان مثالوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی کوئی بات بیان کرنے کی تھی جو کرنی ہے نماز عدالتی ہی عید گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے نافرمانوں کو ان میں کیا کیا نافرمانیاں ہوتی ہیں جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں اللہدین قدون عہد اللہ واجنی خاطی جو اللہ تعالی کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ تعالی نے وعدہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے نبوت کا اعلان کریں گے تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت و تعید کرنی ہے ان کی مدد کرنی ہے لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو توڑا قائم نہیں رہے مشرقین مکہ وہ بھی اللہ تعالی کے وعدے پر قائم نہیں رہے یوم السط میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سب ساری انسانیت کو آدم کی تمام ضروریت کو ساری ضروریت کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا تھا السط <سؤال> بھی ربی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں لگے کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے ہم اس بات پر گواہ ہیں تو وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ جس پر گواہ بنے توڑ دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے گئے عیسائیوں نے ایسا ری سلا اسلام کو اللہ کا بیٹا بنایا یہودیوں نے ادیر رہی سلاد و اسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا پچھلے تین مکان نے تین سو ساٹھ بیت اللہ کے اندر سجائے ہوئے اللہ ہی من بعد ہی اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اسی طرح منافقین ہیں ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا پھر ایمان لے آئے پھر کفر کر دیا سلمت دادو کفرا پھر کفر کے اندر اور آگے بڑھ گئے بار بار ایمان کا وعدہ اللہ کے ساتھ اور بار بار اس کو توڑنا بیکتا ہوں نا ماں امر اللہ کی یوں سال اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں یہ دوسری خرابی ہے جس کی وجہ سے لوگ گبراہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سلا رحمی کرنے کا رشتے داریوں کو تعلقات کو ملانے کا یہ ملاتے نہیں توڑتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں اب سبوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے گاؤں کے ساتھ گاؤں کندھے کے ساتھ کندھا ملا جلا کے بندہ کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہم تک پہنچایا ہے اللہ کا حکم ہے سبوں کو جوڑا جائے ملایا جائے یہ توڑتے ہیں اللہ جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ یو سی رو اور زمین میں فساد با کرتے ہیں زمین میں دنگا فساد کرنا یہ بھی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے گمراہی میں لوگ بڑھ جاتے ہیں گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں یہ تین گناہ اللہ تعالی نے گنوائے ہیں اور فرمایا اولا کا حگ یہی لوگ گھاٹا پانے والے نقصان اٹھانے والے فساد فل ارد کو دیکھ لیں یہودیوں نے فساد فی الد شروع سے لے کے اب تک جاری رکھا ہوا عیسائیوں کو دیکھ لیں وہ بھی زمین میں دنگا فساد مچا رہے ہیں اس وقت سلیبی ہی ہیں ہر طرف جو مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو مشرقین کا گروہ ہے چاہے اس دور کے مکہ کے مشرق تھے یا آج یہ ہند کے مشرق ہیں یہ بھی سارے کے سارے فساد فی الد کے مرتقب اور وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر بھی زمین کے اندر فساد وبا کرتے ہیں وہ بھی جب فسادی بنتے ہیں تو فساد میں آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں پیچھے بھی لوٹتے خوارے جو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے آر پار ہو جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ گزرے قد سبا کل فرسو دم کہ گوبر اور خون کے لگنے سے پہلے پہلے شکار سے باہر چلا جائے اس کے آگے والے تھالے پر درمیان والی لکڑی پر تیر کے پچھلے پروں پر غور سے دیکھیں لا رام ان شہ شکار کا نہ گوبر نہ خون کچھ بھی تیر پر نہیں لگا یہ ایسے ہی دین سے باہر نکل جائیں کہ دین کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا اور یہ پھر جب دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے دوبارہ دین کی طرف لوٹیں گے نہیں یہی وجہ جو پکا فارجی بن جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف فساد کرنا مسلمانوں کو قتل کرنا مسلمانوں کی تکفیر کرنا مسلم حکومتوں کے تختہ الٹنا مسلم حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کرنا جو بندہ یہ ذین پکا اپنا بنا لیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جو تھوڑا سا ان سے متاثر ہوا ہو ہلکا پھلکا وہ پھر بھی واپس آ جاتا ہے سیدنا نی اب ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج کے خلاف قتال کیا اس سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے مناظرہ ہوا تھا خوارج سے تو اس مناظرے کے بعد چار ہزار خارجی باقی رہ گئے تھے باقی سارے صوبہ طائب ہو کے واپس آ گئے تھے جو پکے تھے نا وہ واپس نہیں آئے اور جو ابھی کچے کچے تھے ان کو بات کی سمجھ آ گئی واپس آ گئی وہ میرا کتابچہ وہ حال ہی میں شاید کیا ہے نے خوارج کی علامات اس میں وہ ساری ان کی تفصیل میں نے واضح کی ہے اختصار کے ساتھ اسے دیکھنے اور مزید انشاءاللہ پتہ اللہ کر جائے گا بہرحال فساد اللہ رب العالمین نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو توڑنا کسا رہنی کرنا خصوصا اور تیسرا کام اللہ تعالی کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بندہ خسارے میں جاتا ہے گھاٹے اور نقصان میں جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی آیات بینات کا اس پر پھر اثر نہیں ہوتا الٹا ہی اثر لے کر فاصقین اللہ ان آیات کے ساتھ ان مثالوں کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے کون فاسق؟ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں کفا رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں کئی فتق فرونا بلّہ کم تم امواتا فعیا کم سنوا یو میٹو کم سنوا یو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے بے جان تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ موت دے گا مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ موت و حیات کا خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہے پھر ساری انسانیت کا مربی پرورش کرنے والا پالن ہار اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے رضا رزق کا بندوبست کرنے والا ان کو زمین کا بچھونا آسمان کی چھت دینے والا ان کو پھل نعمتیں عطا کرنے والا آسمانوں سے بارش برسانے والا اور پھر ان کی روح کی غذا کے لیے آسمان سے ایسی وہی نازل کرنے والا کہ جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر اور پاک ہے یہ سارا کام کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے پھر یہ اللہ کے ساتھ کیسے سفر کرتے ہیں بے فات فرون تم اموا تھا اللہ کے ساتھ تم کیسے کرتے ہو اللہ کے تم تو مردہ تھے تم, اللہ نے تم کو زندہ کیا سما یومی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد پھر موت ہے سما یو پھر تمہیں اخروی زندگی کی جائے گی جس کے بعد کوئی موت نہیں سما ارے ہی اور دنیا اخروی زندگی ملنے کے کچھ دیر بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اب پرانے مجید فرقان امیر میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ تم پہلے مردہ تھے تمہیں پھر اللہ نے زندگی دی زندگی دینے کے بعد پھر تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا دو مرتبہ زندگی کا دو مرتبہ موت کا ذکر ہوا ہے اسی طرح قرآن مجید فرخان امید میں ہی ہے کہ کفار قیامت کے دن کہیں گے ربانہ امد کا نسنا صحیح نہیں باقی کا نسنا صحیح اللہ تو نے ہمیں دو بار زندگی دی دو بار موت دی حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے قبر میں فرشتے من نقیر آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں سوال جواب کرتے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے وہ آدمی جو تمہیں مبروس کیا گیا تھا بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تو کیا کہ اب اس پر اعتراض کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو آ گیا دو زندگیاں اور دو موتیں اب اگر قبر و برق والی زندگی کو مان لیا جائے گا تو ایک تیسری زندگی بن گئی تو یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں لہذا چھوڑ دو ان کو منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے یہ جماعت المسلمین مسعود احمد عثمانی والی اور اسی طرح پرویزی لوگ چکڑاندی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں منکرین حدیث کے جتنے بھی ٹولے ہیں لیکن اسی آیت سے اعادہ رو بھی ثابت ہوتا ہے اور قبر و برزخ والی زندگی بھی ثابت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زندگیاں اور موتیں دو ہی انسان جب دنیا میں آتا ہے جب اس کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو ایک زندگی مل جاتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ زندگی کا دنیاوی زندگی کا ایک حصہ گزارتا ہے پھر دوسرا حصہ پیدائش کے بعد جب سر اور ایگ کا ملاپ ہوتا ہے زائے ذائقوٹ تیار ہوتا ہے قرآن نے اس کو کہا ہے متفائے امشاج ملا جلا متفا انگلش میں اس کو زائے ذائگوٹ کہتے ہیں بار آور بیزا اردو میں کہا جاتا ہے وہ بار آور بیزا کے تیار ہوتے ہی اس کے اندر تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایک حیات اس میں آ جاتی ہے اور چند ہی دنوں کے بعد اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے آغا اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں آٹھ ہفتوں کے اندر اندر وہ پورا انسانی ڈھانچہ اس کا تیار ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک زندگی گزار رہا ہے شکمے مادر میں اور پھر جب بندہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی ایک نئی زندگی نہیں ہوتی زندگی ایک ہی ہے دنیاوی زندگی اس کے دو مراحل ہیں ایک مرحلہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا جب تک اللہ نے چاہ دوسرا مرحلہ وہ گزارتا ہے بہر آ کے یہ دنیاوی زندگی کے دو مراحل ہیں ایک ماں کے پیٹ میں ایک پہل بہین ہی اخروی زندگی اس کے بھی دو مرحلے ہیں مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کی اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے وہ زندگی کا ایک حصہ قبر و برزخ میں گزارتا ہے قیامت کا اور قیامت کے بعد پھر زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یعنی زندگیاں دو ہی ہیں ایک دنیاوی ایک اخر بھی جیسے دنیاوی زندگی دو مراحلوں پر مشتمل ہے اخروی زندگی بھی دو مراحل پر مشتمل ہے اب آئے اس آئت کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی فاط فورون بلّہ تم امواتا تم بے جان تھے فع یا اس نے تمہیں زندگی عطا ہی اب عربی زبان میں بعد کا معنی ادا کرنے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک فا اور ایک سما اس آیت میں دونوں استعمال ہوتے ہیں فا اور سما کے اندر فرق ہے فا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اور اس کے متفق بعد دوسرا کام ہو گیا فوراً بعد دونوں آپ اس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے اور سما کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا اس کے کچھ وقفے کے بعد دوسرا کام ہوا اب ان الفاظ پہ غور کریں کہ کم تم اموات تم مردہ سے فاحیات تمہاری موت کے متصل بعد اللہ نے تم کو حیات دی یعنی موت پہلی اور حیات حیات دنی دنیا بھی اس کے مابین اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جب اللہ نے زندگی دی سما یومی پھر تمہیں مارے گا یعنی حیاتیں دنیاوی ملنے کے فوراً بعد ہی موت نہیں آ جاتی بلکہ حیاتیں دنیاوی ملنے کے اور موت آنے کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے چاہے وہ ایک دن کا ہو ایک گھنٹے کا ہو چاند لمحوں کا ہو یا سو سال کا ہو یہ اللہ تعالی کو پتا ہے لیکن وقفہ ضرور ہوتا ہے اس لیے اللہ نے لفظ بولا ہے سما یعنی حیات دنیاوی ملنے اور موت کے آنے کے مابین فرق ہے اب حیات دنیاوی کا اگر آپ آغاز زائبوٹ سے کریں گے تو تب بھی وہ ذائبوٹ بنتے ہی فوراً سابت نہیں ہوتا اس کو بھی سکوت کے لیے انتظار ہوتا ہے ایا حیض کا اس سے پہلے نہیں ساکت ہوتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق کتنے ایام ہیں وہ اللہ کو ہی پتا ہے ویسے ہماری جو جدید میڈیکل سائنس ہے جدید سب یہ تو کہتی ہے کہ حیض کے پہلے دن آغاز کو پہلا دن شمار کریں اس کو بعد شمار کرتے جائیں چودویں دن بیضہ دانی سے وہ بیضہ جو ہے وہ رحم کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد وہ حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد بھی کم از کم چودہ دن باقی ہوتے ہیں اگر چود دن ہی ٹھہر جائے تو تب بھی چودہ دن بعد اگلا پیریڈ آئے گا تو یہ سما کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کو تعبیر کرنے کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سما یحییکم موت دیتے ہی فوراً زندگی نہیں بلکہ کچھ دیر بعد حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ آدمی کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں موت کے لیے سوئے ہوئے آدمی کی بھی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں اس طرح سورہ زبر میں آئے گا آگے ان شاء اللہ وہاں پہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے تو پھر اس کی روح کو آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے نیک آدمی ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اختبو کتابہ فی میرے بندے کا اندراج کر دو علی جین میں علی جین ایک کتاب کا نام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کھڑے کوئی جگہ ہے شاید جہاں روحیں رہتی ہیں جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن وضاحت کیا ماں اگر کا ماں علی جون کتاب تمہیں کس نے بتایا علی جین کیا شہ ہے وہ تو ایک کتاب کا نام ہے جو مرخوم ہے جس میں لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تو وہ کتاب ابھی کی علی جین اور پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے اب روح کے قبر ہونے سے لے کے آسمانوں تک چڑھنا علی میں اندراج ہونا واپس آنا پھر اگر بد آدمی ہو کافر ہو اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے بدبودار قسم کی اس کی روح ہوتی ہے انتہائی آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا لا لاتو ابواب اب وا سمائی والا جنت کا ہٹتا یعنی جمل خیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جاتے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے ہتھی کہ سوئی کے سوراخ میں وہ موٹا رسا جس سے بحری جہازوں کو باندھا جاتا ہے وہ رسا داخل ہو جائے ممکن ہی نہیں تو لہذا ان کا جنت میں داخلہ یا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا ممکن ہی کوئی پھر اس کی رو کو وہیں سے آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے وہ زمین میں کسی گیرانے میں جا گرتی ہے پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ ایک وقفہ ہے اس میں چند لمحے لگیں یا گھنٹے لگیں اللہ رب العالمین پتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا تم یحییکم پھر تم کو اللہ تعالی حیات دے گا حیات اخرنی شروع ہو گئی ایادہ روح کے بعد اب حیات ملتے ہی فوراً اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو جانا وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن روحیں جسموں میں ڈالی جائیں گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے سما یو ہی کم سا اللہ نے لفظ سا نہیں بولا لفظ بولا ہے سما سما ائی ہی حیات دنیا بھی ملنے اور رجعت عید کے مادن بھی فرق ہے وہ کتنے سالوں کا ہے یہ اللہ کو پتا ہے تو یہ آیت بھی ان کے دعوے کے خلاف دلیل ہے اور قرآن مجید کا اللہ نے یاد رکھا ہے باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے یہ بڑے حکیم و دانا اور بڑے تعریف کیے گئے مالک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کوئی باطل فرش قرآن کی آیت لے اور اپنا باطل عقیدہ ثابت کر دے ممکن ہی کوئی نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی قرآن مجید کا تھوڑا سا فہم ہو تاکہ آپ اس کی گرفت کر سکیں اگر نہ ایسا بھی دور آیا تھا ہم نے دیکھا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا جاتا تھا ختم دلاتے ہو اس کی کیا دلیل ہے کیا کہتے خاطہ ملا ہوا لاکھ روبیم ختم کی دلیل ہے لفظے ختم آ یہ دور بھی گزرا ہے اب وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں اب وہ ختم کے دلیل خاتم اللہ کو بھی نہیں دیکھتے وہ ختم کی اور دلیلیں دیتے ہیں جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے تمہیں کیا ہے تم کھاتے کیوں نہیں تو ختم میں ہم بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں کیوں نہیں کھاتے اللہ نے قرآن میں کہا اب وہ اس طرح کی دلیلیں دینے لگتے ہیں خیر اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیں گے آگے کل کے مقصود یہ ہے کہ تھوڑی ہی بندے کو سمجھ بوجھ ہو ادراک فہم ہو تو کوئی بھی باطل پرست آدمی باطل عقیدے والا قرآن سے اپنا باطل عقیدہ نہیں ثابت کرتا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تو سما الیہی ترجعون مطلب حیات ملنے کے کچھ وقفے کے بعد تمہ کی کرن لوٹائے جاؤ گے اور وہ وقفہ یہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد بندے کا فوت ہونا اور قبر و برزخ کی زندگی یہ قبر و برزخ والی جو زندگی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے یہ درمیان کا وقت ہے اس دو زندگی اور دو موتوں والے مسئلے پر پھر آگے چل کے انشاءاللہ شاء تفصیل کے ساتھ باعث پھر کریں گے سورہ نور میں وبی خالہ تعالیٰ اللہ وہ احداف ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ اس نے سات آسمان برابر کر دیئے وہ ہوا بھی کل علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو تم اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اچھا یہاں پر بھی اعتراض آتا ہے ایک غیر مسلم لوگوں کی طرف سے وہ یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ زمین میں اللہ نے سارا پیدا کیا پھر سات آسمان بنائے آخری پارے میں آ جائیں سورج آپ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سخت سر ہو تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان اللہ نے آسمان کو بنایا اس کی چھت کو بلند کیا اس کو ٹھیک ٹھاک برابر کیا دن کو روشن کیا رات کو تاریخ کیا والارضا ارضا بالی کا اس کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا پہلے کیا زمین اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے آسمان بنائے اور آخری پارے میں کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا برابر کیا سیدھا کیا دن رات پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا وہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے لو کانا غیر اللہ جدو کی اختلاف کرتی رہا اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف لوگ پاتے یہ اختلاف آ گیا پہلے اس میں ہے زمین کو اللہ نے پہلے بنایا اور آخری پارے میں ہے بعد آزادی کا دہا ہا بعد میں بچھایا یہ تو واد نظر آتا ہے لیکن یہ واضح تعداد ظاہری ہے حقیقی نہیں الفاظ پہ غور کریں مسئلہ حل ہو جاتا ہے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ اعجاز ہے کہ اس کے لفظ ہی غلط معنی لینے نہیں دیتے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خالہ کا پیدا کیا زمین اور جو کچھ اس میں ہے اللہ نے پیدا کیا اس کے بعد ساتھ برابر آسمان کیے آخری پارے میں کیا ہے اللہ نے آسمان کو بلند کیا دن رات پیدا کیے اور زمین کو بعد میں بچھا دیا آخری پارے میں پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے سیدھا کرنے کا ذکر ہے تیسری ہے سانس ملا نے کانتا رتھ نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان دونوں ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تھے جس طرح گیند پہ ٹیپ لپیٹتے وہ پیاز سلکے کے اوپر سلکا چڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رف زمین آسمان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تھے اللہ نے دونوں کو جدا جدا کیا یعنی پہلے اللہ نے بنائی زمین اور جو کچھ زمین کے اندر تھا سارا بنا دیا اس کے بعد اللہ نے آسمان بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دیا پھر اللہ نے کیا کیا آسمان کو اٹھایا اس کو سیدھا کر دیا دن رات بنائے اس کے بعد میں زمین کو بچھا دیا کوئی اختلاف اور تضاد نہیں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض آپ چاہے منکرین حدیث کی طرف سے ہوں حدیث پر اعتراض قرآن کا سہارا لے کر یا قرآن پر اعتراض ہوں غیر مسلموں کے سارے ہی قرآن خود رد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ قرآن کی قیمت ہی توقع